والذین ہم علی اللغو معرضون اور جو بےہودہ باتوں سے مو موڑے رہتے ہیں والذین ہم للزکاة فاعلون اور جو الزکاة ادا کرتے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون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 اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں على اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں هم یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں اللہ دینی یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے وَلَقَد خلقنا الانسان من من اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے ثم جَعَلْنَاهُ میں فِي کو پتہ پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا تم کو خلقاً آخر اللہ احسن پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے تم ان پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہوتی پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے وَلَقَدْ خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا غافلين اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں ہے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 اور وہ درخت بھی ہمیں پیدا کیا جو تورے سینا میں پیدا ہوتا ہے یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے وَإنَّ لَكُم فِي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 اور باز کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو اور اور ہم نے نوہ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں فقال الملع الذين كفروا من قومه طُدْعَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو ہی جیسا آدمی ہے تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں اس آدمی کو تو دیوانگی کا عرضہ ہے تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد کر فَاسْلُفْ فِي جَامِنٍ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلِكَ فَاسْلُفْ فِي جَامِنٍ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلِكَ إِلَّا مَنْ ثَبَقَ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 وقال الملأ بقومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واتركناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ما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 تراباً أنكم کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور اس تفوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے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 یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ استرا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں میں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 للقوم الظالمين تو ان کو وعدے برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا بس ظالم لوگوں پر لانت ہے تم پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی میں تسابق من امه اجلها وما يستأخرون کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے ثم ارسلنا رسلنا تسرى كلما جاء امه الرسولها كذبوه ف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 بس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لانت تم پھر ہم نے موسا اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا فرعون یعنی پھراؤن اور اس کی جماعت کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے انؤمن مثلنا لنا کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہماری خدمتگار ہیں تو ان لوگوں نے ان کی تقزیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے اور ہم نے موسا کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ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 پناہ دی تھی مرون اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں وَإنَّ انا ربكم اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو رنگ فرحون پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو اے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 من خشیت ربهم مشفقون جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں ولوین اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں بربهم لا نیبیم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 اولئیک یسارعون فی خیرات وهم لہا سابقون یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا مُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِ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 آج مت تل بلاؤ تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی على میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے اس به سامرا ان سے سرکشی کرتے کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بےحدہ بکواس کرتے تھے افلم يدبر ما لم کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤمنون عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كِبُونَ. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں مَا بِهِمْ مِن فِي اور اگر ہم ان پر رحم کریں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 بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور اس طوسیدہ کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے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 کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے قل افلا جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں رب السبع رب العرش ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور ارش عظیم کا کون مالک ہے سا لله قل افلا تتقون بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں الگ ملک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 یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے عالم الغیب وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور مشرق جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے قل رب انی ما اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان کو فار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو وَإنَّا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 أعوذ بك اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں بك رب ان اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں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 فمن ثقلت فأولائك هم المفلحون تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں امن خوف نوازین خوفی روس ہوں خوابی رول اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ, وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزق میں رہیں گے آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے ألم سكن کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی نہیں تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے ربنا غلبت اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کمبختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا ظالمون اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو ان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 اليوم بما آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے الارض عدد اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے